بولے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں ملے وہی اس کے بدلے میں غلام بنی ہمارے یہاں ضلوہ کی یہی سزا ہے